رحمن الرحمن الرحیم الله محمد اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ باقی تمام سامع برادر خران صاحب کو شما سن بار بھی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب شریف میں سے درخت نمبر تین سو چھتیس ابلیک چوالیس ہے تین سو چھتیس جو ہے دعوت شریف کا شروع سے ابھی تک کے دروس کا سلسلہ چوالیس جو ہے دعائیں صبحیہ کا جو ہے دعا درس نمبر چوالیس فورٹی فور ہم دعائیں صبحیہ کا صبح کے فرض سے پہلے سنت کے بعد یا سنت سے پہلے تعجب پڑھ جا سکتے ہیں اس دعا کا جو ہے درس نمبر چوالیس فورٹی فور اس میں جو ہے ابھی ہمارے سلسلہ درس جو ہے پیراگراف نمبر آٹھ میں ہے یعنی آٹھواں اللہ ہما میں علوم بتایا تھا یہ دعا کے اندر چودہ اللہ ہیں تو ہر اللہ کو میں نے ایک پیراگراف سے تعویر کیا ہے تو یہاں جو ہے پیراگراف نمبر آٹھ کا دعا نمبر جو ہے گیارہ ہے اس میں وہاں جو ایک ہی پیراگراف کے اندر اللہ سے بہت سی چیزیں مانگی گئی اللہ کے تمجید کی کلمات ہیں تو پیراگراف نمبر گیا آٹھ کا دعا نمبر گیارہ یہ ہے سبحانہ ذیل و ونعامِ ہاں جی سبحانہ ذیل فضلِ ونعامِ اللہ تعالیٰ کی تمجید ہے اللہ ہاں اس دعا کے اندر ایک عاشق دیوانہ والے جو ہے اللّہ تعالیٰ کی فضائل بیان کر رہے ہیں اس کی مدح سرائی میں مصروف ہے ہاں جی ان دونوں کے جو ہے صورت ایسی ہے کہ بندہ جو ہے اپنے معبود حقیقی کے معرفت کے اعلیٰ درجے پر پوش کر اللہ تعالیٰ کے عظمت کا وٹ جو ہے کر رہے ہیں اس کا جو ہے عظمت بیان کر رہے ہیں تو سبحان سبحانہ ذل فضل و نیامِ تو میں ایک سبحانہ کے لفظ ہے جس کی بار بر تو ہو چکے زی صاحب والے کے معنی میں ہیں جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا میں پیاس والے ٹماٹر والے آلو والے تو یہی والے اردو میں صاحب ہیں صاحب مال صاحب عزت صاحب دولت صاحب اقتدار تو اسی معنی میں یہ لفظ زی زو زا سب کا ایک ہی معنی ہے تو ایک فضل اور ایک نعمت ان چار حروف کی جو ہے کلمات کی آپ کو توجہ دے دوں تو لفظ سبحان جو ہے یہ مصدر ہے جی اور نوک اسلام یہ مصدر ہے اور سرفرم بھی اور یہ وحفول ازخ ہے نحوی اصل میں اس کے معفول مدلاخ بولتے ہیں اس کا فعل ہمیشہ معذوف رہتا ہے اس کا فعل جو ہے سب بھی ہو یا نو سب بھی ہوئے اے اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں ہم تیری, میں تیری تسبیح کرتا ہوں یا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں ہاں جی سبحان اللہ سب تو یہ فعل جو مزدور فعل کی جگہ پر کھڑے ہو کے تو پھیل ہمیں کرتے ہیں تو تصبیح کا جو ہے لغت میں اصل معنی جو ہے فرماتے ہیں اس کا اصل مادہ تو سب اُن سین بہا ہے سبحان کا اصل مادہ تو سین باہا ہے تو صف کا لغت میں معنی لکھا ہے المر رسری فلما و فی ال پانی میں بہت تیز چلنے کے معنی میں آتا ہے صبح اور فی الا ہوا, ہوا میں بھی بہت تیز چلنے میں اس لیے پانی میں تیرنے کو بھی جو ہے سب کہتے ہیں صب آ گیس بہو پانی میں تیرنے کے لیے اسمال ہوتے تو صف کا لغت میں اصل معنی کہتے ہیں المر رسائی فلما و فل پانی اور ہوا میں بہت تیز گزرنا تیز چلنا اصل اس کے لوگی معنی ہے پھر ہیں یہ لفظ تصویر موسط و ایر مر نجوم فلکی پھر جو ہے اسی کو آسمانوں میں ستاروں کے تیز حرکت کو بھی تیز چلنے کو بھی اس کے لیے بھی لفظ سب استعمال ہوا ہے شناخت قرآن سورہ سلیاسین میں آئے ہے کلن فی فلکی یس وہاں تصویر پڑھنے کے معنی میں نہیں ہے ہر سیارے اپنے اپنے مدار میں تیزی سے چل رہے ہیں تیر رہے ہیں یعنی تیزی سے چل رہے ہیں اس طرح والی جیل فرش ہاں جی گھوڑے کا بھی جو ہے تیز چلنے کے لیے عرب جو ہے صف کا استعمال کیا جنہیں قرآن باغ میں ہے وہ صاب صفن تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ہاں تیز دوڑنے والوں کی گھوڑوں کی قسم یہ سورہ سرحلہ میں ہے میدان جامع ہاں جی دشمن پر حملہ آور ہوتے ہوئے تیز دوڑنے والے گھوڑے ہیں یہ ان گھوڑوں کے ذکر ہیں تو اللہ قسم فرماتے قسم میں ان گھوڑوں کی جو میدان نظام میں تیز دوڑتے ہیں اور اس دیوالی صوراتمل عمل کسی بھی کام میں تیز رفتاری کے ساتھ کسی کام کو انجام دینے کے لیے اس کے لیے بھی جو ہے یہ سب کا استعمال ہوتا ہے تین جب عمر کے بارے میں آتا ہے ان نلہ کا فن نہارے صبح طویلا یعنی بے شک آپ کو دن میں دوسرے تبلیغی کاموں کے سلسلے میں زیادہ باغ دوڑ کرنا پڑتا ہے ان اللہ کا بے شک آگ کے لیے پھر نہارے دن کو سب بھن طویلا بہت زیادہ باغ دوڑ کرنا پڑتا ہے تو یہاں سب کا یعنی سرت ضحاف العمل کسی یہاں تبلیغ کا کام ہے اسے ملا کسی بھی کام میں تیزی سے اس کام کو انجام دینا بھر ختم کا تبلیغ میں جو ہے آپ کا دین بھر جو ہے تبلیغ میں تیزی سے فور پھوڑتیلا دکھا کے باغ دور کرنے کے معنی میں پھر اسی سے تصبیح ہے تصبیح کے مالک ہے تنظی اللہ تعالی ہاں جی تصویح کے معنی کیا ہے پھر تنظیم اللہ تعالی اسی سب سے ہیں اللہ کو ہر قسم کے ای و سے پاک قرار دینا تسبیح اللہ تعالی نے اللہ کا ہر قسم کے اے و کو پاک پاکزہ قرار دینا اس کے لفظ تسبیح استعمال ہوتے وہ اصل ہو اور اصل تسبیح کیا ہے المر عبادت اللہ تعالیٰ تصویر کا حاصل معنیٰ ہے اللہ کی عبادت میں پھرتیلا دکھانا تیزی سے اللہ کی عبادت انجام دینا ہاں الماء رسائی تیزی سے گزرنا ہی عبادت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی ہوئے تیزی سے چل رہا فرمائے مسلمانوں سے پھس تب تم نیک کاموں کی طرف سبقت کرو جلدی کرو اگر میں آیا ہوا ساری علامہ خیرتمن بالکل اللہ کی رحمت کی طرف جلدی کرو تیزی سے دوڑو تو یہ اسی صب کا یہ ہی معنی لے رہے یہاں پر المرصوی فی عبادت اللہ تعالی پھر محمد کے فل خیر اور یہ لفظ تسبیح جو ہے نیک کاموں میں اللہ کے سچی عبادت و بندگی کرنے میں تیز رفتاری کو کہا جاتا ہے خیر میں پہل کرنے اور جلدی کرنے کے لیے قرار جہل لفظ سب اور تصبیح کو لیکن کمائے فرماتے ہیں آگے کما جول اباد جس اسی طرح اس لفظ ابعاد کو بہت سے پھر ہاں جی شر کے کاموں میں بورے کاموں میں میں بورے ہاں جی نقصان کاموں میں تیزی سے اس کی طرف جانے کو ابعاد کہا گیا عرب کہتے ہیں فقیر اللہ یعنی خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے یوں مان لیتے ہیں ابادلہ اللہ۔ پھر آگے وجوہی لط ہو عامن فل عبادات پھر اس لفظ تہذیب کو عبادات میں ایک یعنی ایک عمومی ہر قسم کی عمومی عبادات میں انجام دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے او وہ عبادت کا نہ خواہ جو ہے کچھ گفتگار کی شکل میں سبحان اللہ الحمدللہ تلاوت قرآن پا یہ سب عبادت ہے قول عمر معرونا من کر کرنا نا اور یا الن یا عمل کو نماز پڑھنے رہے روزہ رکھ یہ بھی تسبیح میں آتا ہے اور نیتن یا نیت میں نئے کام کرنے کے لیے کوئی بھی نیت نماز پڑھنے کا تعجب پڑھنے کا خدمت خلق کرنے کی جو نیت کرتے ہیں وہ بھی تسبیح کے معنی میں آتا ہے ہیں تسبیح کے ایک وسیع مفہوم میں فط قرآن تسبیح کو امن فل عبادات اس کو مفہوم عام لیا ہے ایک وسیع مفہوم دیا ہے اس کو تسبیح کو عبادت کرنا عبادت خواہ قولی ہو خواہ فیلی نیت پہ تو شبحانہ کا تجمہ کو ہوگے ضی یعنی صاحب والے فضل یا حضرت کے معنی احسان کرم اعزاز فضیلت کمال استحقاق ہاں جی مہربانی اچھا رول کریڈٹ یہ سارے معنی جو ہے لفظ فضل کا کیا ہے لغاتی کار میں اس کا ضد جو ہے فضل کا ضد جو ہے جمع اس کا افزا ہاں جی اس کے جمع اف... او... او... فضل کے جمع افضال آیا ہے فضل کے جمع جو ہے افضل آیا ہے تو سبحان ذل فضل وارنے میں یعنی ذل فضل یعنی ساب احسان صاب کرم صاب اعزاز ساب فضلت ساب کمار ساب استحقاق صابِ لطف و مہربانی ہاں یہ سارے معنی ہیں آیا صبح ایک دو معنی کے باقی سارے معنی یہاں پر عمومی طور پر استعمال ہوا ہے اور یا القاعثوں سے میں یہ ساری معنی کیا وَنِّعَمِ وَنِّعَمِ ہے ون سبحان جو ہے جم نعمتن ہے اور ان نعمت و اچھی حالت کہتے ہیں نعمت جو ہے الحالت الحسنہ کے معنی میں آتا ہے اچھی حالت کے معنی میں اور انعامہ اور عتنعم سے تنعم لے لیں تو ناز و نعمت میں رہنا نعمت حاصل کرنا یہ معنی کہ اور انعام جو ہے عیصال الاحسانی للغیر ہیں اپنے احسانات کو دوسرے تک پہنچانا اپنے فضل کمال کو دوسرے تک ذینداری سے پہنچانا یہ بھی نعم کے معنی میں آیا ہے علی للغیر ہاں جی کسی کے ساتھ احسان کرنا اس طرح و من امن اس لباس کا معنی جو ہے مسردہ تراکی میں اس کا معنی کیا خوشحال ہونا نہ اما ین ام و من امن اس لباس کا معنی خوشحال ہونا اور نعمتن تمتو و تن ام آشدگی لطف اندوزی یہ سر معنی بھی کیا ہے اور ان متجم نیم انعم نعمات نمات من فضل فضل کرم انعام مسلط مسلط حالت جس میں سے جس سے انسان کا لطف اندوز ہو انعام جو اسی سے فرمایا ان متجم نیم انہ اور انعم نعمات و نمات کہ جب یہ سارے پیمانے فضل اور فضل و کرم ہے یہ من فضل کے معنی میں آتا ہے اور فضل و کرم کے معنی میں آتا ہے ان عام جو ہے جس سے مسلط, مسلط حالت جس سے انسان لطف اندوز ہو فلاں الواص النعما جوارب بولتے ہیں ان شخص بہت ہمت والا ہے فلاں الواعث نعمت یوانی فلاں شاہ بہت مالدار ہے یہ مانا لیتے تو یہاں دعا میں جو ہے یہی معنی مراد ہیں جو یہاں پر لیا ہے یعنی فضل و کرم اور انعام و افضل تو یہ چند مانج فضل صفحان فضل و ننعمل نعمت مراد فضل و کرم انعام فضل پرمسرت حالات اور جس سے انسان لطب اندوز ہو اسم کی تمام چیزوں کو جو ہے سبحانہ ذیل فضل و نعمت نعمت کا معنی کے دعا کا تجمہ یہ ہو جائے گا سبحانہ ذیل فضل و نعم کا ترجمہ پاک اور پاک و منازع ہے سبحانہ وہ ذاتین اللہ جو کہ ساب فضلت احسان کرنے والا اور ساب نعمت یعنی صاحب فضل و کرم ہے ایک ترجمہ یہ ہے دوسرا ترجمہ وہ پاک ذات ہے جو نعمت و فضلت کے مالک ہے سید خوشید عالم نے یہ ترجمہ کیا بنداخی نے جو ترجمہ کر رہی ہے پاک و پاکزہ و منازع ہیں وہ ذات یعنی اللہ جو کہ صاحب فضلت ہاں احسان کرنے والا اور صاحب نعمت اور صاب نعمت و صاب ہاں جی، فضل و کرم یہ ترجمہ جو ہی اس دعا کا پاک اور منزہ ہے وہ ذات جنا اللہ جو کہ صاب فضلت احسان کرنے والا اور صاب نعمت و صاب فضل و کرم ہے یہ ایک معنی یہ کیا یہ معنی سید خورشد عالم نے کیا علامہ مشروم نے یہ تجمہ کیا ہے فضلت اور نعمتوں والے اللہ پاک ہے صبح نظر فضل و نعم و نے لکھا ہے فضلت اور نعمتوں والے اللہ پاک ہے اس دن دو تجمے کی فرض بندہی کے توجہ یہ اور چونکہ اللہ ہی کے ذات پر ہاں جی اللہ ہی کے ذات ہر خیر و خیر و بلائی کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے پاک ذات ہر خیر و بلائی کا مالک ہے فضل یعنی احسان و فضلت حضرت منزل حضر یعنی حضر احسان و فضلت ہر نو کمالات اور نعمتوں کا مالی بھی وہی ذات گرامی ہے تو یہ جو, یعنی جو کچھ اللہ ہی کے کاغذات ہے کاغذات ہر خیر و بلائی کا مالک یا اللہ کے کاغذات لہذا فضل یعنی فضلو لہذا فضل کے من کے فضل یعنی احسان و فضلت ہر نوع کمالات اور نعمتوں کا مالک بھی وہی پاک ذات ذات کرامی ہیں تو جزین کرامی یہ جو ہے دعا دعا نمبر گیارہ کے مختصر توضیع ہو گئی سبحانہ یعنی پاک اور منزہ ہے بےغف وہ ذات جو کہ صاحب فضل یعنی صاحب احسان ہاں جی صاحب لطف و کرم اور صاحب نعمت ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے کتنا عظیم ہے کتنا جو ہے صحابِ نعمت ہے اس کی عظمت کا انسان جو ہے انہی دعاؤں کے ذریعے سے اور قرآن پاک کی مقدس آیات پر غور و فکر کر کے ہم اس کا آیات آفاقی آیت الفشی میں غور فکر کر کے اللہ کی عظمت کا ہم کردار کر سکتے ہیں میرے دعالہ تعالیٰ ان سب کو ان عظیم دعاؤں سے لطف اندوز ہونے کے ان کی نورانیت سے فیضیاب ہونے کے توحیر آمین رحمت رب العالمین